یہ آپ جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں تین قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوق تمہارے اوپر سے آسمان کا تو کوٹوڑا گر جائے کوئی رائٹ گر جائے جو باغ خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ تحریر ہو جاتا ہے کہیں جو بھی ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر او من تحت عرجلے یا آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے شک ہو جائے زلزلہ آئے زمین دھس جائے یہ بھی ہوتا خصف ہوں گے قیامت سے پہلے بڑے بڑے تین خسف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھس جائیں گے اندر کل ہوئے کا دنوں آدام یاب آشا کم آزاب او من تحت ارجن یہ دو شک میں ہو گئی اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے اور یل بے شیان یا تمہیں دونوں میں تقسیم کر دے وہ یوزی کا باز باس اور اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے اب لڑو آپس میں پرانے اور نئے سندھی لڑو لڑو آپس میں پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو اب بنو تے پختون لڑو مارو دوسرے کو اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے کوئی ضرورت نہیں آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے گروہ بندی ہو جائے گی شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمان نے پاکستان پر مسلط ہے وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے پن ذر قید اسل آیات لال الحم ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر انداز بدل بدل کر ترتیب بدل بدل کر لانا ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھو وہ کرسبہ بے کا بہو الحق آپ کی قوم نے اسے جھٹلا لا دیا بیہی مراد قرآن یعنی میں نے ارد کیا کہ اس صورت کیا یہ عمود حصی موجودہ کوئی نہیں دکھائیں گے اصل موجودہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ اسی لیے بے ہی بہی بے ہی اس کی تکرار اس میں کسرت سے ملے گی وکصبہ قرآن الحق ہے لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے کل لشت والے کمب وکیل ان سے کہہ دیجیے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہے ہلاکت جو ہے وہ آ جائے کل نب مستقر کلائن مستقر ہر خبر ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے بس فتح میں نہیں کہہ سکتا جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا بہین ادری کریبئی میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو آزاد آ کر رہے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا وائزار آیت الزیم یخود النفی آیاتینا یہ وہ آیت آگے جس کا حوالہ سورہ نسا کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استحجار کر رہے ہیں تبصر کر رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھو مت اٹھ کر چلے جاؤ کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے وحظار آئے تل نظیم یخود نفی اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوذ مین میخ نکال رہے دیکھیے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوص بڑا غور و خوص ہو رہا ہے بہت غور و خوص کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں غور کے معنی غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوص برے معنی میں آتا ہے صحیح چان پھٹک کرنا اور غور کرنا اس کے ما لہو علیہ ما فار کیا ہے اگینسٹ کیا ہے یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور خوض ہے مین میخ نکالنا اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خاکو اتارنا یہ کچھ یہ ہے خوف ہے وحیدار آئے تو ندی نوزو نفی آیات جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں تو جب تم دیکھو آسان گھوم تو ان سے کنارا کرو حتہ یا خوزو فی حدیثہ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں کسی اور بغاق میں ٹھٹے میں پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو وہ اما یونسی کا شیتان و فلا تھا کچھ بعد ذکر اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گفتگو شروع ہوئی کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس, اس کام میں لگ گئے ہیں تو تمہیں یاد نہیں آیا لیکن فلاں کچھ بادشت ذکرہ جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ مال قوم ظالموں کے ساتھ پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجنگ اور پھر یہ البتہ منتظر رہو کیونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے تو قالو سلامہ علیحدہ بھی ہو تو وہ لس مار کے نہ ہو بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ ما النزیم یا تقور من ہی منش اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقبہ ربش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ولاقن ذکر لال یا لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقبہ اختیار کریں وزیر الزین تخراہ ابم و لہمن اور چھوڑو ان کو دفاع کرو نظر انداز کرو ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے کھیل ہنسی مذاق ٹھٹا بہت سے لوگ بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استحجہ میں ٹٹ بٹس میں، میں یہ واقعات یوں ہو گیا تھا یہ ایسا تھا اس میں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے بدر الدین مغرب دنیا اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے ساری توجہات ادھر ہیں، بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے مال جمع کرنا ہے حلال سے ہو حرام سے ہو ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے وزکر بے ہی اب پھر بے ہی کو نوٹ کیجئے تذکیر کیجئے اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے جیسے کہ سورہ قاف کی آخر آئے تھے فزکر بال قرآرآن خواب ہوا قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا کی وعید کا تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے مذکر دہی انتم صرف الماغ کا سبت اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے یاد دہانی کرائیے کہ مبادہ کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رحم رہ رکھے جاؤ گرفتار ہو جاؤ لیہ صلاح ان دونوں اللّہ ولیوں ولا پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا نہ کوئی ولی اور نہ شفی لیکن دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل ڈنائل شفیق آیت القرسی کے ضمن میں میں کر چکا ہوں بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں کیٹیگوریکل ڈنائل ہے کوئی شفاعت نہیں البتہ ہے ایک شفاعت کا ایک شفاعت حقاق کی ایک حیثیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی شرائط ہے اس کی لمٹس ہیں اگر ان شرائط اور لمٹ سے انداز کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بالآخرت کی نفیب کر دے گا تو کوئی فائدہ ہی ڈر کائے گا جب वाले والے ہیں جو چاہو کرو جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے شرابی ہے دانی ہے بدماش ہے چور ہے ڈاکو ہے ہرام خور ہے ربن کرتے ہیں جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے تو اگر پرسیپل کو معاملہ طے ہونا ہے تو خام خا کا کو آدمی ہاتھ روکے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں است پھر تو جو ایش کر سکتے ہو کرو جہاں آج پڑھتا ہے کیوں روکتے ہو تو تو ان یہ وہی عدل آ اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیا لا خدمہ نہیں قبول کیا جائے گا بکوئی امن لا تجدین النف الشعین ولا اقبل المحا شفات ولاد المحا عدل ولاحمثر دو مرتبہ سورہ بکرہ میں آ چکا ہے اللہ اب سنو بما کا یہ لوگ تو گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کے عوض اب یہ رحم لہن شراب المی ان, ان کے لیے تو ہے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی وہ عذاب العلیما قانو یکرون اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں مالا ینفا والا ید الا اے نبی ان سے کہیے کہ ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نا ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نا نقصان یہ بچ کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے ان کو پکارتے ہو ان کے سامنے سجے کرتے ہو ان کو متھے ٹیکتے ہو من اللہ ڈوم اندو نلہ مارا یلفا نہ ولا یدورونا خیر بدھ کی بات تو ہو گئی بہت ہی واضح باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت رکھتا ہے نہ شر پر اللہ باللہ ولا قوت اللہ بلّا یہ یقین ہو جائے تب توحید مکمل ہوگی پھر کس کے سامنے آدمی سرجوکا ہے خام کا کس کے آگے اپنی عزت نف پیش کرے اس کا دھیلا کرے کسی کے آدمی اختیار ہے ہی نہیں <تصفح> حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ اب عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نوجوان اس بات کو اچھی طرح جان لے اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں اب وا آخر کہوں گا جن سکوں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر یک درگیر و محکمگیر بکارو اللہ کو کسی اور کو پکارنے کا کسی اور سے سوال کرنے کا کسی اور سے ڈرنے کا کسی اور سے التجائے کرنے کا کسی اور کا استغاثہ کرنے کا دہائی دینے کا کیا فائدہ ردو والا آپ کا دے نا اور ہم جو ہے اپنی پیڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں باد آئی حدان اللہ جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے کل لذہ مت ہو شیاتی حیران کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاتی نے جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو راستہ بھولا دیا ہو اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا لہو اصحب یڈو لہو دینا ہے اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف ہدایت ہدایت کی طرف آؤ ہمارے پاس آؤ بول اند اللہ یہ نقشہ ہے جماعت کی زندگی کی کتنی برکت ہے آپ اکیلے ہو کہیں بھٹک گئے ہو تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا جماعتی زندگی ہے ساتھی ہیں جس کو کہا ہے سورہ تو آبا میں کون ما سوین معیت اختیار کرو رہو ساتھ سچوں کے کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے اس کا دماغ چکرا گیا ہے گھوم گیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا راستہ نہیں نکل رہا مشکل بڑی آ گئی ہے ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے گھر والوں کا پڑ رہا ہے بچوں کا پڑ رہا ہے بیوی کا پڑ رہا ہے راستہ غلط ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر وہ فقا ہیں ساتھی ہیں آپ کے کامریڈس ہیں साथ کے کولیگس ہیں اس کے ساتھ پکارتے ہیں ہیں کُلن حد اللہ یقیناً <وَالْحُدَى> ہدایت کہہ دیجے اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے وہ عمرنا علیہ نسل عالمین اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تاب اختیار کریں اور فرما برداری اختیار کریں وہ نقیم الصلاۃ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو وہیل ہے تو شرون اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا النبی خلق کا سماوات وبل حق اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ یہاں حق کے کیا معنی ہے پرپز یہ بیکار نہیں ہے رب بنا ما خلق کہا باطلا اے رب ہمارے تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا سورہ آل عمران کی آخری رکو کی جو دعا ہے بلکہ باطل کے مقابلے میں کیا حق وہی خلق کا سماوات ودل حق وہ یوم یقل کن فکون اور جس دن وہ کہے گا ہو جائے وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا اسی نے بنایا حق کے ساتھ اور اس کو اسی کے حکم سے لپٹ جائے گی آگے چل کر آئے گا یوم نقوی سما کپی سجل قطب جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تو مار لپیٹ لیتے ہو مسا وا تو تمام یہ خلاص سبا یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں نپٹے ہوئے ہوں گے قلعہ الحق اس کا فرمانا ہی حق ہے اس کا کیا مانی صرف اس کا کہہ دینا کل بس اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ذریعہ کوئی میٹر کوئی انرجی کچھ قولہ الحق اس کا فرمانا ہی برحق ہے اس کا کہہ دینا ہی برحق کل فیقور یوم یقول کل فیور کو حق بلا ملک یوم فقوف سور اور اسی کے لیے ہوگی پادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا اگرچہ حقیقت میں تو پادشاہ اب بھی اسی کی ہے لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی شاہ فہد صاحب بھی ہیں اور, اور بھی شاہ بھی اور کوئی ہوں گے حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں وہ شاہ بھی ہیں اور بھی ہیں ملکہ بھی ہیں یہ سب جو ہیں یہ سب نسم منسی ہو جائیں گے الواحد ملک <الْقَحَّار> معلوم یا کہ اب بھی اگر بادشاہ اسی کی حقیقت میں لیکن یہ جھوٹے سطح ڈرامے والے خدا جو ہے کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ بل الملک یاؤ میون فخوف عالم الغیب وہ تمام غیب کا جاننے والا وہ شہادہ کھلی باتوں کا جاننے والا وہ حکیب القبیر اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شہ سے باخبر اب اس میں آپ دیکھیں گے مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر ان کی نسل کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہے ایک گلدستہ ہم پڑھ ہیں سورہ نسا کے آخر میں وہاں تیرہ انبیاء اور رسول کے نام آئے تھے یہاں اس سے ذرا بعض گلدستہ آئے گا یہاں پہ سترہ انبیاء اور رسول کے نام آئیں گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں سراہت کے ساتھ مذکور ہے ان چھ کا ذکر جو ہے سورہ حرآ میں آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا یہ سراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے جو قوم نوح کے ساتھ حود کے ساتھ قوم صالح کے ساتھ قوم شعیب کے ساتھ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیحدہ نکال لیا ہے وہ سورہ انعام میں اور باقی جو ہے نوح ہود سالح اور شعیب لوت اور بھوسا ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ آ رہا اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے تو بے ایام اللہ التذکیر تسکیر بل اللہ اس میں ہے التذکیر تسکیر ایام اللہ اس میں ہے لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے باسکانا ابراہیم ابھی آگ رہا تھا تخت وسنامت اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یہاں جو آگر کا نفس خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے تورات میں تاریخ نام لکھا گیا ہے گیا اس کی تصحیح کے لیے ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی بارہ ابراہیم علیہ ابی ہے کہ یہ کافی تھا لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات سے پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور اسی مغالطے کو اہل تشہیوں میں اختیار کر دیا ہے انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے اور حضرت یہ جو آغر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا اس کی خاص وجہ ہے وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہل تشید نے اختیار کیا قرآن مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام سراہتن بتا دیا کہ آغر ہے واشخارا ابراہیم اور ابھی ہے آگر اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آغر سے اسلام نے عالیہ کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے انہیں ارا کا قوم کا فی دلا مبین میں تو میرا تو خیال یہ ہے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی گور گمراہی میں مبتلا ہے وہ کزال کنوری ابراہیم اور ملکوت سماوا اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے اس کا ایک نظام ہے اس کے کارندے ہیں تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں بلے یقین مل موقع اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے لیکن واؤ چونکہ یہاں آیا اس سے پہلے ہم محضوب مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعی واقعہ انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈوب گیا پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا آئے پھر کہا نہیں, یہ تو یہ بھی جو ہے عروب ہو گیا پھر سورج کو کہا تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ اور الفاظ سے کچھ متبادل بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وکل کا حجت آ ابراہیم اعلی قوب تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدرید اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا اس اس کی شریعت اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے صدیقین مشرق نہیں ہوتے نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے وہ قدال ق نوری ابراہیم سماوات و نرد والے